نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ سے دریافت کیا گیا کہ نیکی کیا چیز ہے تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے مال و اولاد میں فراوانی ہو جائے بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ اور حلم بڑا ہو اور تم اپنے پروردگار کی عبادت پر ناز کر سکو اب اگر اچھا کام کرو گے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو تو توبہ و استغفار کرو اور دنیا میں صرف دو شخصوں کے لیے بھلائی ہے ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی تلافی کرے اور دوسرا وہ جو نیک کاموں میں تیز گام ہو